السلام علیکم جی وعلیکم السلام عام طور پہ تصور تو یہ پایا جاتا ہے کہ جب کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اس پہ انکریج کیا جاتا ہے اور جب کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ کاؤنسلنگ یا گارڈ دیکھی جاتی ہے تو آپ نے ایک اپنے دادا حضور کا واقعہ جب آپ کے اعتبار سے کھالی لکھیرے لگا دی اور دوسری طرف جب آپ کے بتر مارچ لیے اور یہ اس کے بالکل اس دونوں چیزیں پر سے ہیں اور آپ نے کہا کہ ان دونوں نے ایک آؤٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت مثبت چھوڑا اس تھوڑی روشن بہت اچھے سادہ اگر اس دن مجھے ٹوپ دیتے تو لفظ اور کتاب سے میری نسبت ختم ہو جاتی تو اس اعتبار سے ان کی انکریجمنٹ میرے لیے لفظ اور کتاب سے محبت اور نسبت پیدا کرنے میں بہت ڈسائسلی معاون ثابت ہوئی اور یہ واقعہ پانچ برس کی عمر کا تھا اور دوسرا واقعہ بارہ چودہ برس کی عمر کا تھا تو جب میں میں بننا چاہتا تھا اس وقت کا وہ واقعہ ہے تو انہوں نے مجھے یہ کہہ کر میں بننے سے روک دیا ایک زیادہ پھیلی ہوئی فضا سے ایک کنویں میں گرے ہوئے پنجرے میں قید ہونے سے روک دیا ان کی ڈسکریجمنٹ نے یہ بہت بڑا تو دادا نے مجھے میں بننے کا صحیح راستہ دکھایا اور ابا جان نے میں بننے کے غلط راستے پر قدم رکھنے سے روک دیمین سر میں خوش ہو گئی سے وابستہ ہوں اور میرا یہ جی سوال ہماری پوری تہذیب کا جو تعلیمی مزاج ہے اس کی بھی خاص پہ آپ سمجھ لیں بلکہ جو نوجوان نسل ہے جو تعلیم سے وابستہ ہے آپ اس کی بھی خاص پہ سمجھ لیں ہماری جتنی کنٹمپرری سولیشن ہے اس کا جو تعلیمی مزاج ہے جو ہے اس کی ٹرفٹ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی مضمون یا علم کے کسی شعبے میں پڑھے ہوئے ذہن کے ساتھ نہ آیا جائے آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنچ پہ ایک تنسفہ ہے آرگیومنٹ ہے ہماری کنٹمپرری سیویلائزیشن کا آپ نے جو بات کی وہ اس سے بالکل آپوٹ ہے یہ سوال میرا ذاتی سوال نہیں ہے اس کو شیطان کی وکالت سمجھ لیا کہ موجودہ تحریر سے جب ہم مکالمہ کرتے ہیں اس سوال کی بنیاد پہ جو کہ بہت کوشچن ہے کہ اگر ہم الفا یا کوئی بھی شعبۂ تعلیم اس میں بنے ہوئے ذہن کے ساتھ آئیں گے تو وہ تہذیب ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ نے تعلیم کی مقصد کو قبل پیدائش ختم کر دیا اس کو ختم کر دیا تو اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ شکریہ بہت اچھا بہت عمدہ ماشاءاللہ میں اس کو مطلب تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہے لیکن آپ ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ پرتفا وغیرہ تعلیم وغیرہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ جامع صاحب بڑے قابل آدمی ہیں یہ تعلیم ایک اصو ایک تصور علم کے تابع ہوتی ہے یعنی علم کا تصور علم پر حاکم ہوتا ہے تو جو کہہ رہے ہیں بنے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بنے ہوئے تصور علم کے ساتھ اور بنے ہوئے آئیڈیا آف دی نون کے ساتھ اس میں اب داخل ہو باقی تو آزادی ہی آزادی یہ دائرہ اتنا بڑا ہے کہ میرے علم کا تصور یہ ہے کہ ہر ہر علم کا کی حرکت خدا پر پہنچ کر مکمل ہوگی چاہے وہ علم میز کرسی کا ہو یا آسمان کا ہو یعنی میرے شعور میں کچھ جان لینے کی کیفیت میرے اندر مارے فت علاحیہ کا ایک حال اگر نہیں پیدا کرتی تو میں نہ اس تعلیم سے فائدہ اٹھا رہا ہوں نہ اپنے تصور علم سے وفادار ہوں تو اپنے بیسک تصور علم اپنے پرنس, اپنی پرن, پرنسپل ایپسٹیم سے وفادار رہتے ہوئے ایک علم کو اس کے ڈسپلن میں اس کے اپنے ماحول آزادی میں حاصل کرنا اس میں کوئی تضاد اب تک کراؤ نہیں سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بھی یہی چائنٹ انٹلیکچوئل جسے ماڈرن لفظ دیا جاتا ہے تو کوئی بھی شے جب میں پڑھ رہا ہوں یا میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں ہاں میں ریشنلزم سے کر رہا ہوں ٹیوشن سے کر رہا ہوں کسی نہ کسی حد تک منتق جو ہے بنیادی کردار ادا کر رہی ہوتی ہے حتیٰ کہ یہ بات کہ میں ذہن کو استعمال نہ کروں تو یہ بھی منطق میں کھڑی ہو جاتی تو پھر ذہن کا وہ کون سا حصہ ہے یا وہ کون سے سا استاد ہیں جو آپ مجھے بتانا چاہیں گے جو منتقال ہو کر کسی شے کو آبزرو کرنے میں مدد دیتے ہیں اور کیا کوئی ایسا حصہ ذہن کے اندر ہی موجود ہے بہت اچھا بہت اچھا منطق ذہن کی ورکنگ کا عنوان ہے منطق کہتے ہیں کازیشن کو تو کازیشن ذہن کی عادت ہے چاہے علم کوئی بھی ہو تو وہ منطق جو ہے وہ یہ والی منطق نہیں ہے کاپی کی لاجک نہیں ہے تو ذہن کی ایک انیٹ لاجک ہے جس سے دستبردار ہو کر ذہن کوئی کام نہیں کرتا ٹھیک حتیٰ کہ وہ چیزوں کو ایکسرڈائز بھی کرے گا تو اسی لوجک سے کرے گا جس لوجک سے وہ چیزوں کو ریئلائز کر رہا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ انیٹ ہے وہ شعور نام ہے ایک سبسٹنس آف لوجک کا جو باہر سے ڈیٹا حاصل کر کے اس پر حکم لگاتا ہے ٹھیک ہے نا باقی ہے لاجک ایک علم ہے ایک فن ہے وہ لاجک جو ہے وہ ہرگز کسی بھی پہلو سے بائنڈنگ نہیں ہے یعنی جس میں لاجک ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں کہ لاجک اپنے قوانین کے ساتھ بائنڈنگ نہیں ہے لوجک شعور کی عادت کے طور پر بائنڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ براہ نام ہے میرا سر میرا سوال بظاہر گی نہیں ہے ایک تشنگی سی بات کی ہے کہ آپ نے حضرت مولانا ایوب صاحب جیبی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں کوئی زمدہ شاخ کرنا بھائی وہ وقت کی کمی سے ہے مولانا ایوب کے بارے میں خاموش رہ کر بھی ہم امید کے مذاق ہیں تو وہ تو مطلب کوئی نہیں یہ وقت کی کمی ہے بہت سے لوگوں کا تذکرہ رہ گیا اور بہت سے ایک موضوع بالکل رہ گیا کہ میں کن چیزوں کو مانتا تھا پھر ماننا چھوڑا یا یہ کہ میں نے شعور کی کن کن لیئرس میں جینا سیکھا وہ سب رہ گیا اب مجبوری ہے وقت البقت تو سیر میں ڈاکٹر نجیب ہوں غلط کا شعر ہے کہ پیر ورن آئینہ تکراریں تمنا عوام کیے شوق راشن ہے پناہ پناہ پناہ ایک تو اس کی طرح کر دیں اور دوسرا مجھے رالد کے چند ایک اور بھی شعر یاد آ گئے جو آپ کے مولانا روم کے شیر کے حوالے سے ہیں کہ دل کو میں اور مجھے دل بنرگر خرا رکھتا ہے کس قدر جو کہ گرفتاری ہم ہے ہم کو تم بنا نازک کے خاموشی کو قرآن کیسے ہو ہم وہ عاجد کے راشم جی سے تمہیں ہم کو بہت بھائی اس پہ واہ واپواہی کر سکتے ہیں <laughs> اور وہ جو دیر و حرم آئی نئے تکرارے تمنا و ماندگیے شوق تراشے ہے پناہے یہ شعر بہت خوبصورت ہے اور مطلب فلند ترین جمالیاتی معیار کو چھوتا ہے لیکن جمالیات کا معاملہ یا شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جہالت بھی خوبصورت ہوتی ہے اگر ایک بڑا شاعر کوئی جاہلانہ بات بھی کہے تو اسے خوبصورت بنانے کی قدرت رکھتا ہے تو اس شعر کا جو کانٹینٹ ہے وہ میننگ لیس ہے یا مطلب اس بات کا شاہد ہے کہ غالب غیر و حرم کو اس کی صورت و حقیقت کے ساتھ نہیں جانتے تھے کیونکہ غیر و حرم کیا ہیں اس سے وابستہ کئی ڈسپلنز آف نالج ہیں تو کسی بھی ڈسپلن آف نالج میں غیر و حرم کو علی نئے تکرار تمنا کہنے کی گنجائش نہیں ہے مطلب غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا خدا معروم ہے لیکن اس کی تمنا نے اسے ہمارے اندر موجود بنا رکھا ہے ہمارے اندر موجودیت کی اس کی یہ تمنا دیر و حرم میں ریفلیکٹ ہو کر ان کو دیر و حرم یعنی خدا کا گیر بنا رکھیے تو شیر بہت خوبصورت <وازنی> <تصفان> <تصفان> <تصفان> سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے تعلیمی علمی اور جو تحقیقی آپ کا شفت تھا اس کے کچھ خوشے اب بے نقاب کیے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں ایک تناؤ نظر آتا ہے علمی طور پر بھی اس میں ادب بھی ہے عرفان بھی ہے تصور بھی ہے فلسفہ بھی, بھی ہے سب چیزیں ہیں تو یہ اس نظام تعلیم سے تعلق رکھتا ہے جو آپ کے زمانے میں تھا اس وقت جو نظام تعلیم ہے وہ تخصیص کی طرف اس کا رجحان ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب نظام تعلیم ہے آپ کے دور کے نظام تعلیم سے اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو کیا یہ اس وقت جو قابل علم جو ہے وہ علم حاصل کر رہے ہیں وہ آنے والی زندگی میں اس انداز سے کامیابی حاصل کریں گے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سعادت حاصل کر سکیں بہت اچھا اگر مختصر جب آپ کی مجھے اجازت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اسپیشلائزیشن تعلیم کا پر ایک جبر تو ہو سکتا ہے بعض پہلوؤں سے یہ ایک مجبوری تو ہو سکتی ہے لیکن اسپیشلائزیشن تعلیم کی تعلیم کا لازمہ نہیں ہو سکتا اور نہ اسے بننا چاہیے ورنہ ہر آدمی ہر شخصیت ادھورا دماغ بن کر رہ جائے گی السلام علیکم میں آپ سب سے دو باتیں جاننا چاہوں گا میرا نام اس کو ہے پہلے یہ سال ہے کہ آپ کی پوری زندگی میں جو کچھ عابر پڑا قرآن کے علاوہ کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہم ریکمینڈ کریں گے اور دوسرا پوری ہماری جو ہسٹری ہے اس کے اندر کون سی شکلیں ہے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں کتاب ہے دیوانے شمس دیوانے شمس مطلب بس کیا بتاؤں دیوانے شمس جو ہے وہ جز کا کارخانہ اور پوش کی کارگاہ تو میں دیوانے شمس سے ایک دو دن سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا آج بھی وہ ہے کتاب کیونکہ شخصیت سے مطلب میں یہ لے رہا ہوں کہ ہم اپنی جو مسلمہ طور پر مقدس شخصیات ہیں ان سے ادر نیچے کر کے شخصیت کو دیکھیں تو وہ ہے غزاری غزا دیکھیں فلسفے کا ایک بہت بڑا اذی مسئلہ ہے کہ جب سے فلسفے نے یہ ٹرن لیا نا کانٹ کے آنے سے ہی ان کے آنے سے کہ فلسفے کا بنیادی سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وجود کیا ہے بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ علم کیا ہے یہ کانٹ نے اس پہ موہر لگا لی تو اب اس کے بعد کا سارا فلسفہ ایک ہیگل کو نکال کے ہیگل نے وجود کیا ہے کو مرکز میں رکھنے کی کوشش کی بہت گرینڈ کوشش کی لیکن وہ اپنا کوئی وبستان نہیں پیدا کر سکا سارے فلسفیانہ مکا کے فکر علم کیا ہے کے سوال سے الٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ایپسٹیمالوجی فلسفہ بن گئی تو فلسفے کا بنیادی ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ شعور اور وجود کی آئیڈینٹی کو کیسے دریافت کیا جائے شعور اور وجود کی اہمیت اور بہتر کو کیسے ڈھونڈا جائے تو میرے خیال میں ہمارے غزالی جو ہیں ان کی ذات میں بھی شعور اور وجود کی اہمیت کا سرما ہے ان کے کاموں میں تو ہے ہی ان کی ذات میں بھی جیسے لگتا ہے کہ شعور اور وجود مکمل ہو کر ایک ہو گئے ہیں ایک سبلیمٹی اور ایک ٹرانسینڈنس کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے یعنی کہ غزالی کو ابھی اس نظر سے نہیں دیکھا گیا کہ غزالی نے میٹا میٹافزکس کا سب سے سیف سبسٹینس فراہم کیا ہے ابھی غزالی کا اس پہلو سے مطالعہ ہم پر قرض ہے کہ میٹا فزکس میں ریلیجس گاڈ اور ایک ریلیجس سسٹم آف کریشن کو ثابت کرنا یہ ضرورت صرف غزالی نے پوری کی آگے چل کے یہ ضرورت کسی کے شعور میں نہیں آئی ماشاء اللہ سات سو سال تک پورے یورپ اور پوری دنیا سے اپنے اسی تعلیم اور علم حاصل کرنے فلاسفی اور ایجوکیشن کی فلاسفی اور ٹیچر کیسے اسٹوڈنٹس نے کیسا کو لگتا ہے جبکہ سات سو سال تک ہم مسلمان دنیا پہ چھائے رہے اپنی اسی فلاسفی کی وجہ سے فلاسفی آف ایجوکیشن کی وجہ سے تو کیا وجہ ہے کہ جیسے ابھی ذکر ہوا ہے کہ اسپیشلائزیشن کا جو کہ آج کل کہتے ہیں ماڈرن ہے تو وہ تو گیارہویں صدی میں آ گیا پھر دوسرا یہ غزالی نے ہمارے لیے عوام غزاری صاحب نے ہمارے لیے اتنا اچھا کلیئر رفتار نہیں کر دیا اسٹوڈنٹ تک ہو ٹیچرس تک ہوگا پیپنگ اور اپنے ہیپینیس ہاؤ ٹو بی ہیپی ان دا ورلڈ ٹرو ایجوکیشن اور یہ ہم چیزیں اپنے سلیبس میں کس طرح لا سکتی ہیں جبکہ اکثر اداروں میں سلیبس ریوائو ہو رہا ہے اس کے لیے اگر آپ روشنی مان جی بہت اچھا ہے رات نے تو ساری روشنی ڈال ہی دی وہ بالکل صحیح ہے غزالی نے غزالی ایجوکیشن فلاسفی کے بھی امام ہیں بلکہ اپنے زمانے کے نظام تعلیم سے بے امینانی ہی نے ان کے اندر دور تشکیل شروع کیا تھا تو غزالی کا میں ایک, ایک مطلب ان کے پورے تصور تعلیم کا ایک نقطہ ارض کرتا ہوں جو ہمارے یہاں مکمل طور پہ لیکن نظام کریں گے کہ تعلیم ایکٹ آف نوئنگ نہیں ہے ایکٹ آف بینگ ہے تعلیم جان، کچھ جاننے کے لیے نہیں ہے کچھ ہونے کے لیے ہے تو بس اگر اور علم اسی کو کہتے ہیں कहते हैं अपने वजूद को ज्यादा से ज्यादा फुलफिल करना अपने शौर की मदद से हमारे लिए एक मुश्किल बात है कि वक्त बहुत कम है और جو ابھی صاحب میں جیسے نشاندہی باقی ہے اور لگتا تو یہ ہے کہ جس جیسے احمد جاوید صاحب کہ بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہونا باقی رہ گیا ہے تو موقع ملا تو ان شاء اللہ احمد جاوید صاحب یہاں اسی مسجد میں دوبارہ پھر پائیں گے اور میں آپ تمام ادراج کا مشہور ہوں اساتذہ اور ان کے حصول شرفاش رمضان کو بغیر دعوت کے جو ہے صرف اطلاع ہونے پر یہاں اس بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہم نے تو فیس بک پر ایک پیجٹیشن ڈالا تھا اور اس مجلس کے لیے جو ہے اس سے بدل چلتا ہے کہ احمد جاوید صاحب کے محبت کرنے والے ان کو سننے والے ان کے حقیقت مند جتنا بعد میں بڑی تعداد میں اور اس طرح کی نشست ہم بار بار ان کے ساتھ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ میں آپ کے محمد پر رات کا مشکور ہوں بہت بہت کرنے ہے